بس وقت پہنچے فرق رہے جب تک سب آئے اور یہ رحمان صاحب عبرحمان صاحب میں ہے اس میں تو میں اس کی اس پر سوم میں ایک مریض میں حضرت مولانا خانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا ہے مجھے کوئی مراقبہ تلفین فرمائیں آواز سب ساتھ میں رہے ہیں سب صاحب با آواز آ رہی ہے رات کو اب آواز سننے میں تکلیف نہیں ہوئی کسی کو کسی کو تکلیف ہوئی تو بتائے آواز میں کسی کو تکلیف ہوئی آواز آنے میں سالسون میں ایک مرید نے یہ دیکھا ہے کہ مجھے کچھ مراقبہ ترسیم کرنا اس کے جواب میں جو مطلب لکھا ہے تذکیر بالمطالعہ کتب تجکیر بالمطالعہ کتب اور تذکیر بل لکھان. کسی اللہ والے سے دھیان کو سن کر اس کے نصیب پکڑنا اور اس کے دھیان میں گمانا یا کسی اللہ والے کی کتاب کو پڑھتے ہوئے اس کے دھیان میں گمانا یہ بہترین مراقبہ ہے کسی اللہ والے کی کتاب کو پڑھنا دھیان میں گمونا یاد یا کو سن کر ہونا ہے یہ, یہ مراقبہ کیے تھے بہترین مراقبہ کوئی مشکل عمل نہیں ہے ہم اور آپ ہر روز مراقبہ کرتے رہتے ہیں جان کے دنوں میں تو سارے مراقبہ کرتے رہتے ہیں ہر وقت جان چھایا ہوتا ہے پرچے کا امتحان کا واحد کا مطلب اتنا دھیان چھائے ہوئے ہوتا ہے کہ کھانا کھانے کا دل نہیں ہوتا آدمی کو پکڑ جاتا وہ مسلم نہیں ہر ایک آدمی اس کو کرتا رہتا ہے سب کا مراقبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دھیان آفر کا دھیان اپنے امال کے بارے میں فکر مند ہونا سب کے متوجہ ہونا سارے کے سارے مثبت دھیان جن میں لگنا انسان کے لیے یاد لائی اور رافت کے لحاظ سے مفید ہے اہم جہانوں میں ڈوب جانا گم ہو جانا مہ ہو جانا بس بچے مراقبہ ہیں اور وہ ہر ایک آدمی کرتا ہی رہتا ہے کسی کو دکان کا مراقبہ سلے کسی کو امتحان کا مراقبہ چلے کسی کو مکان کا مراقبہ سلے غرض ہے کہ اس کا مکان بن رہا ہے تو مکان کا مراقبہ ہر وقت سامنے ہے اس کی دکان کا کمرہ کے باقی کہ اس پر اتنا غور کیا ہے اتنا اس کے بارے میں سوچا ہے اتنا اس کے بارے میں فکر کیا ہے اتنا اس کے بارے میں غم کیا،, کیا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کا دھیان ہم پر چھا گیا اور چھایا وہ دھیان جو جی ہے وہ دوران نماز دوران ذکر ہر وقت چھایا رہتا ہے اس کا کبھی نہیں ہوتا کہ دکان پر بیٹھے ہوئے نماز کا خیال آ رہا ہے سلتے ہوئے یا صاف کرتے ہوئے کسی کا دھیان نہیں دیا نماز لیکن یہاں پر آ کر وہاں کا دھیان آتا رہتا ہے کیونکہ ہمارا مراقبہ جو ہے وہ دنیا کا ہے اور اسی جو ہم ڈوبے ہیں اسی کو ہم نے اپنی پتاری کیا ہے اسے ہم پر में دیا ہے اور وہ ہر وقت ہمارے ذہن میں حاضر ہیں جوڑا نماز بھی حاضر ہے کیونکہ مہم میں لگی اس پر چوبیس گھنٹوں میں سے جتنی دیر ہم جاتے ہیں سارے اسی دھیان میں لگے رہے ہیں لہٰذا وہ دھیان ایسا چھایا ہے کہ وہ دوران نماز و دھیان موجود ہے کیونکہ میرے کل کا حال دھیان سے وہ ہے متوجہ آپ متوجہ کرنے والے ساتھ کیا اب ان کو باہر بیٹھنا چاہیے آداب میں ہے کہ یہ ہم ساموشن کروٹ کو, کو سنیں یا وہ باہر جا کر میں آپ کی تلاوت میں سے مصروف ہوں یا امن کی تلاوت سنیں مر لیے بھائی آپ اونچی پڑھیں تاکہ ہم آپ کے متوجہ ہوں یا دھیان میں متوجہ ہوں کہ بھائی اس قرآن کے معنی مطالعے اس رویے میں حاصل ہونے والے مال کا تذکرہ ہو رہا ہے اس پر متوجہ ہو جائیں یا تلاوت کرنا چاہتے ہیں باہر برس جائیں وہاں چوئی کے ساتھ کریں آ کے ایک عمل میں تو آدمی لگ کر تو فائدہ لینا میں کسی کو روکا نہیں کرتا کہ تمہاری عمل ہے شرابی ہے سارے کا عمل ہے بھائی اللہ بارہ عمل ہے اس عمل میں لگتا ہے کیا بات ہے رکھتے ہیں ہمارے بھاشن کا حال جو ہے وہ دنیا کا ہے پکا ہوا ہار ہے اگر ہم نے اللہ تعالیٰ گزار کے دھیان کے مراقبہ کیے ہوتے اگر ہم نے آخر کے مراقبہ کی ہوتے ہم نے قبل کے مراقبہ کی ہوتے جنہوں نے دوست سے مراقبے کیے ہوتے یہ دھیان پکایا ہوتا تو ہم ہوتے کام پر اور یہ دھیان وہاں پر آتا ایسے جن میں غلطی ہوتی سو روپئے دینے کے دس روپئے دیے ہوتے ایسے غلطی سے بہت ہوتی ہے رحمتہ اللہ وہ فرما تھے کہ جو آدمی پیسے دے رہا ہو وہ گن کر دے ایس نیت سے کہ میں کم نہ لے لوں اور جو لے رہا ہے وہ گن کر لے ایس نیت سے کہ میں زیادہ لے لوں میں کہا تھا ایسے کرتے گن کر دیتے تاکہ کم نہ دے دے زیادہ دے دے اللہ. دیے تو جواب دلانے والی نیت ہے وہ سواب دلانے والی <تصفح> نیت کا تو ہم تو گن کر دیتے کہ زیادہ نہ دے گا کہ ہمارا ہو اور کم نہ دے دوسرے اگلے اور وہ گن کر لے تاکہ لے لے تاکہ اگلے کیا بات بات مراقبے ہاں تو اس نے صاحب رحمتہ اللہ لکھا یہ مطالعہ جو ہے یہ قائم مقام ہے مراقبہ کا اس لیے یہ بار بار اس بار کی ذرا جانی پایا کرتے ہیں جو اصلاحی مصحب اپنے تین حصوں میں تین طرح کے اس میں خاص طور سے کتابیں جو لکھی گئی ہیں ان کتابوں کے مطالعے سے تاکہ عالمی سلسلے میں آنے کے بعد چھ مہینے نو زیادہ سے زیادہ ایک سال تک اس کے مطالعے عالمی اور اس کے مطالعے ہم اہل علم کو بھی کہتے ہیں اور مفتی حضرات سلسلے میں داخل ہو رہے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں کیونکہ جہاں تک پہلے سرط الجماعت اور حضرات جو بند کے پڑھوں پر فلوک کا خلق ہے اس یملی عملی تربیت ان اس کتاب میں ہمارا سلسلہ کیا گزرا تعلیم زلّہ ماجد مکی رحمۃ اللہ کی کیا ترتیب تھی اور مولانا قاسم نورت حمت اللہ لی تھی مولانا عصد احمد رنگوی نے اللہ لی تھی صاحب نے اللہ علیہ کیا ترتیب تھی یہ اس میں آئی اور وہ قدم بہدم حساب سے بڑی چلتے قدم بقدم ایسی ترتیب دی گئی ہے کہ اس مطالعے سے گزرنے کے بعد قدم بقدم آدمی اس ترتیب کو سمجھ جاتا ہمارے اضرات کیا ترقی تربیت کرنا چاہتے تھے اپنے سلسلے میں آئے ہوئے اضرات کی اور سلسلے میں چلنے والے افراد اس سال کے دوران اس تربیت کے نصاب سے گزر جانا چاہیے تاریخ کار آدمی پڑی ہوئی ہوں لیکن سمجھ نہیں آتی ہے تو اس کو کسی سمجھدار آدمی کے ساتھ بیٹھ کر اس کو آدمی پڑھ کر اس کی مشکلات کو حل کر کے اس کی پوری ترتیب کو سمجھ جائے اس کر کے ہم لکھا ہوا ہے تعلیم الاسلام اور بش زور کو لکھا ہوا ہے ہمارے دوارے والے ساتھی ہم نے وہاں کسی سے کہا کہ میں جی تعلیم الاسلام پڑھنا چاہتا ہوں کہ تعلیم اسلام چھوڑو آؤ میں آپ کو غر الضحا پڑھا دوں انہوں نے کہا میں نے غور الزا پڑھ لی ان سے میں نے نے پڑھ لی لیکن بارہ نور رضا پڑھنے کے بعد دوبارہ آپ کو تعلیم الاسلام اور بچی زبر سے گزرنا پڑے گا کیونکہ ہم تو کیا تنیچ ہے کہ آپ شاگردی کسی ناجنس کی اختیار کریں کیا پتہ آپ نے کتاب کسی سے پڑھی وہ تصوف ہے محترمی خلاف کو سمجھتے ہی فضول ہے ہمارے تھی اسی طرح تصویر سننے کے لیے گئے بڑا استعمال تھا تصویر اس میں ہوئی تو کہنے والے نے کہا کہ یہ جو ہے یہ تو درمیان میں سے معذوری کا دور گزرا ہے بادشاہوں کا اور پہلے دن بات نہیں کر سکتے پھر میں پھر بنائیں کر خان کائیں بنائی ہیں اس میں گئے تو تصاویر مجبوری کا تھا اصل چیز کو دعوت ہے نہیں تو پروفیسر صاحب کے سے بعد میں گیا میں نے ان سے کہا جی پہلے ایک آدمی نے کتاب لکھی چار فلاں جن میں رب اور, دور اور یہ شروع دور میں تو صابے سمجھ کے تھے باقی چودہ سو سال تھے اس کے معنی میں پیدا ہو گئے اور اب میں سمجھا ہوں اور میں نے اس کے سامنے کیا ہے ان کے بیان میں آپ کے بیان میں کیا فرق ہے دعوت کی چودہ سال دلاق امان ہی نہ پیدا ہو گیا تھا اور آپ نے دعویٰ کیا تو درمیان ممبر جو تھی وہ اچھائی ترسیل سے ہی معروم تھی اب ہم نے شروع کیے کیسے ہم نے جواب نہ دے سکے ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھتے ہیں واحد خیر الگی تھی کہ اس میں جو ہے تو مدارات کے تعلقات اور کسی کے ساتھ رکھتے ہیں کفار کے ساتھ بھی اس سرکار کا رکھنا جائز ہے کہ چودہ کرنا مجبوری کے درجے میں ہو علاج معلوم کے شکر میں کفار کے پاس آنا جانا پڑ رہا ہے مدارات یعنی معاملات معاملات اور مدارات معاملات یہ لینڈ لینا ضروری آ رہا ہے مدارات یہ ہے اس کھانا کھلا دیا بیمار اس کی عادت کر لیے اس مالے کا مدوبت کر لی اور کسی تحریر میں کا دیے کافر کے ساتھ مدارات معاملات کافر کے ساتھ جا سکتے ہیں آدمی سے. لیکن مواخات مواخات بھائی چارہ اور محبت کے تعلقات اس کے نتیجے میں آدمی کے قلب اثر لیتا ہے اور دوسرے آدمی کے پر آتے ہیں چھا جاتے ہیں یہ تو اس میں تو بہت احتیاط ہے بہت احتیاط ہے اس میں خاص طور سے ایک بات کہا کرتے ہیں کہ سو بچے ناجنس پہ پڑھتے ہیں ناجینس کہتے ہیں بہیوں کہتے ہیں جو طریقہ کسی پر اعتراض کرتے مخالف ہیں اس سے اور اس پر اعتراض کرتے ہیں ان خود معروم ہوتے ہیں بہت بڑی شہر سے معروم ہوتے ہیں اور پاس بیگ میں سے آدمی کے کل برف رہتا ہے پاسپورٹ میں سے کے پاس بھی آپ بیٹھ رہے ہیں اس کے خالی کا آ رہا ہے لہذا جو خراب بڑی شہر سے خود محروم ہے آپ اسی کی سوبت میں آ کر اپنے آپ کو محروموں کے سرف میں شمار کرا رہے ہیں ایک بہت بڑی بات سو بت سے پرہیز کی جائے سو بت نازمک جو ہے یہ معصیت والے جو گناہوں میں اٹے ہوئے لوگ ہیں ان کی سو سے بھی زیادہ خطرناک ہو معصیت والے کی قلب سے معصیت کا اثر آئے گا اور اس نتیجے میں آپ اپنے آپ کو ناقص اور کوتاح سمجھیں گے کہ میرے دن میں جذبات آ رہے ہیں گناہ سے جذبات آ رہے ہیں بری بات نہیں آنی چاہیے آدمی کو اپنی اپنی ناتوانی غوق کا اور اپنے گار کام کرائے گا کتنا کمزور ہوں گے کتنا نوتوان کتنا غریبات میں پکڑ بھی ہو رہی ہے اور ایک چیز پر اعتراض کیا ساتھ آ رہی ہوں تو دنیاقت دنیاقت اس میں آدمی اپنے آپ کو گناگار بھی سمجھ سمجھتا لیکن پہلے سے زیادہ محروم ہو یہ آدمی پہلے آدمی زیادہ معروم ہو رہا ہے کیونکہ یہ خیر کی چیز سے دور ہونے کی وجہ سے اس کو جو ہے تو خیر کی خیر کا بہت بڑا زبان بند ہو رہا ہے اور اس معرومی کا احساس جو ہے یہ معاشیت سے زدہ تھا اور اس کے نتیجے میں آدمی کا اپنا کوٹا ہونا اپنا گروپ ہونا ناتوان ہونا اور گنازار uhm میں بھی بیاج نہیں ہے جنگ یہ نقصان لہذا یہ یعنی سو بچے اخراق اس کی وجہ سے کو انسان محرومی کا جاتا ہے سچ بات یہ ہے کہ جب آدمی اپنی حفاظت کرتا ہے نیسا جو آدمی غذام میں آب و ہوا میں اپنی حفاظت نہ کرتا ہو تو بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے غذام میں آب و ہوا میں مشقت آرام میں شوبیں شوبین رضا آب و ہوا آرام اور مشقت نہیں رضا آب و ہوا نٹین سو جو آدمی حفاظت کرتا ہے اپنی اتال برتتا ہے اس کی صحت بہال لیتی ہے میں نہیں کہتا ہے کہ صحت ہماری آدمی اپنے ہاتھ میں ہے اللہ پاک کے ہاتھ میں اپنے پاس تو اخبار کے اختیار کا فین نہیں ہے انسان کا کے اختیار کا اسباب کا آدمی اختیار کرتا ہے تفصری حالات یہی ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حالات کا دار و مدار اس پر رکھا ہے پھر اس کے نتیجے میں ہی فیصلہ مرتب ہو جاتا ہے اور اسباب کے اختیار کرنے کے باوجود آدمی کے فوج رائے کے خلاف حالات آ جائیں تو یہ اللہ کا کمر ہے نقصلی یہ کہ اللہ تبارک العالیٰ نے اسباب کے اختیار کے نتائج نہیں نتائج سے مرتب ہونا رکھا ہوا ہے اس بارن تین شو میں احتیاط برتتا ہے برتتا ہے اس کی شاید بہار لیتی ہے خیر بہار لے تو اس بات سلامت ہوتی ہے عمر بھی لمبی ہوگی جب سمر کی اللہ کی رکھی ہوئی ہے تو یہ سلامت کرنا چھوٹا کرنا نہیں کر سکتے اس کے ہفتے میں یہ لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں اپنے حالات وغیرہ بعض ہمارے ساتھی سلسلے کے ساتھ فقط دم تعویذ کے طور پر کرتے رہتے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہر کسی کے پاس آپ بھائی یہ لوگ الگ سے عزیز خان ہیں کہ بعض لوگ اس خیال سے جانے والے اللہ سے بارہ خالان ان کو زندگی بدلنے کا حالات بنے ہیں یہ ہوتا رہا ہے. زندگی کے حالات بنے ہیں تو ایک اور تاریخ سے گا کے میرا مسئلہ حالت میں نے کہ کہا کہ آپ کی وجہ ہر نماز سے بات کر میں نماز نہیں پڑھتا میں اگر نماز میں پڑھوں تو میں نے کہا کہ آپ نماز سے پڑھیں ہمارے پاس آپ کے کی کیا ایسا کہ نہیں میں نے تو اللہ صاحب سے وعدہ کیا ہوا ہے جب تک میرا مسئلہ حل نہیں ہوا میں سجدہ نہیں کروں گا <laughs> ماشاء اللہ بہت اچھا وعدہ کیا ابھی شیطان کا ہے <laughs> ماشاءاللہ یہ آدمی سارے کے خلاف ہے اس کے لیے نیک لوگ دعا کرنے. نیک سارے کسرات کا نیک لوگوں کی دعاؤں میں سن عام طور پر سردنی میں دعائیں ہو رہی ہیں اللہ سارے مومن مغرات ہر جگہ پر ہر ایک آدمی دعا کو کر رہا ہے نماز سے تحیات میں باقی دعاؤں میں سب میں یہ دعا ہوتی رہتی ہے سارے مومن ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں اور یہ دعائیں جو ہیں ارادی غیر ارادی طور پر فائدہ پہنچا رہی ہے ان دعاؤں میں تارک و سلاد کے اچھا نہیں مار سر ہوا ہے اور جنگ کا فائدہ نہیں طور پر دیکھیں کہ تارک و سلاد کی زندگی سخت ہے منا اور مئیشن دن کا سمندر ظاہر ہوتا ہے جو ہمارے پتھر سے راج کرے ہم اس کا گزران سخت کر رہے میں ساتھی سے کہا کرتا ہوں کبھی کچہریوں کو جاؤ یہاں لوگوں کا بات ہو سکتے ہیں اور اسپتالوں میں اور ایک بات کے لیے آداد و شمار جمع کرو جسے آپ لوگ ڈیٹا کلیکشن کہتے ہیں اس طرف ہو لوگ کہ آدال و شمار جمع کرو اسپتالوں کے اور عدالتوں کے دونوں جنوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تارکین اخلاق کی خرید ہے مال کے ترک کیوں کہ خرید ان دو اور وہ لوگ بہت اقلیت میں ہیں کہ جو نماز والے ہوں یا نماز والے ہوں ان دو جگہوں پر کم آپ کرائیں اکثر یہ سارے چیزیں پر پر اس بات کی نماز کو فرق کرنے والی کے نصاب کو جلدی پورا کرنا چاہیے کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ خاص طرف جو طرف میں اب رات بند کا ہے اس کو اجاگر کیا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں آدمی کا استعداد آدمی آدمی پیدا ہوتی ہے فین پیدا ہوتا ہے اور جب آدمی کے استعداد استعداد اچھی اور فین اس کا درست ہو جائے تو پھر بہت جلدی آدمی مطلب کو سمجھ جاتا ہے مقصد کو کر لیتا ہے منزل کو پا لیتا ہے اور آدمی جی ہے تو مقصد کو نہ سمجھے ہوئے ہو اور منزل کو نہ پائے ہوئے ہو تو اس کا محنت مشقت زیادہ زیادہ کر رہا ہوتا ہے اور فائدہ اس کو کم ہوتا ہے جس کے پر مقصد واضح نہ ہو منزل کا تعین نہ ہو اور چیز کو سمجھا ہوا نہ آدمی ہو تو اس کی مشقت بہت لگ جاتی ہے اور منزل کی بڑی تھوڑی طے ہوتی ہے فائدہ اس کو کم ہوا ہوا کیونکہ جو فائدہ حاصل کرنے کا طرز ہے ہنر ہے وہ اس کو نہیں آتا ہے یہی بات ہے یہ حل ہوگی بزریائے مطالعہ سے. اور خاص طور سے اس بات کو جو بار بار کہا ہوا ہے کہ کتابیں پڑھتے ہوئے کتابیں سے فائدہ ان افراد کو دیتی ہیں کہ جو قانونی ہیں اور جو سائےب اللہ کے تعلق والے ہیں میں نے ایک مطالعے میں پڑھا کہ ایک کتاب عزیز شریف کی لکھی گئی جو اپنی صحت کے لحاظ سے بخاری شریف چمپلہ ہے جتنی محنت بخاری شریف پہ ہوئی ہے تو اس کی امپلا کتاب ہے لیکن وہ عام نہیں ہوئی ہے آم کیوں یہ سنی ہوئی ہے کہ وہ قبول نہیں ہوئی قبول نہیں ہوئی ہے اس وجہ سے ہو سکی ہے کہ کتاب لکھنے والے جو مصنف تھے ان کو کتاب مکمل کرنے کے بعد زیارت ہوئی نظور صلی اللہ کی زیارت ہوئی اور آپ نے ان کو دودھ اطاف فرمایا دودھ انہوں نے لیا صبح اٹھے تو ان کا خیال ہوا کہ یہ خواب میں دودھ پک نہیں میں کہہ کر کے ازمائش کرنا چاہیے طے کر کے ازمائش کی دودھ نکلا لیکن اس آزمائشی ترتیب پر ان کو تو اعتماد چاہیے تھا تو سے تسلی چاہیے تھی کہ منانی فلم مجھے خواب میں دیکھا سمجھ کو دیکھا ان کو ازمائش نہیں کرنی چاہیے اس ازمائش کے عمل کی وجہ سے کتاب قبول, کتاب قبول نہیں ہوئی کتاب قبول نہ قبول نہ ہوئی شاید نہیں ہوئی اور بخاری چیز کو کر دیا مسلمت کے خلاف مجاعدہ اللہ کے خرف اور دعا کی برکت خرف قبول آمد آفرما دی یہ بات جو ہے وہ قبول کی ہے اور قبولیت جو ہے یہ ہر کسی کی نہیں ہوئی ہوتی قبولیت ہر کسی کی نہیں ہوئی ہوتی قبولیت جو ہے وہ خاص لوگوں کی ہوتی ہے اور جب قبولیت ہو جاتی ہے تو چیز اسدایت کا فیض کا اور اشاعت دن کا ذریعہ بنتی ہے اس لیے اللہ والے ہمیشہ جو روزوں رو کو دعائیں مانگتے ہیں قبول کر دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ان پوشوں کو محنتوں کو درجۂ قبلیت درجہ درجۂ قبلیت ہوا تو سب کام بنتا ہے ورنہ میں ضائع اور فائدے میں کچھ نہیں میں اس بار کا سکار ہر کسی کا لگا رہتا ہے ہر وقت لگا رہتا ہے موت کے وقت تک لگا رہتا ہے یہاں تک کہ خاتمہ میں ہو جائے اور آدمی کی مندر میں کمل ہو اور آدمی کا بیڑا تو آ جائے کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں پوچھیں ہیں آپ کے اس کا بداب اور کوئی بات کرنے کی ہر ہوگی ماش وہ تو پکڑ اس وقت پر, پر دور دینا تھا ورنہ درجے اول درجے دوم درجہ اس میں لکھا ہے کچھ حمال کرنے کے کچھ حمال چھوڑنے ساری بات کی پابندی کرنی ہے ٹھیک ہے نا لوگ روزگار کی ترتیب ہے اصل میں داخلہ لینے کے بعد ہم جو ہے تو کام کو بھی شروع کرتے ہیں بیٹ کے بعد ابھی کا خیال ہوتا ہے کہ بجلی کا کنیکشن ہو گیا ہے آپ کرنٹ خود بخود جو ہے وہ کسی شکل میں بیٹھ جاتی رہے گی تو ایک درجے میں تو فائدہ آدمی کو معمولی سبھی آدمی کو یہ تاثر ہو کہ میں سنتے میں ہوں تو فائدہ اس طرح تو ایک درجے میں ہوتا رہتا ہے اور جس جگہ میں گھر بنا رہا ہوں تو اس میں پانی کو ملتا ساتھی سے کہا کہ اس کا کیا فائدہ انہوں نے کہا جی فائدہ تو کوئی خاص نہیں ہے بہرحال پندرہ پندرہ منٹ پانی آ جاتا ہے کچھ نہ کچھ ہمارے لیے اس میں سے ہو جاتا ہے باقی پانی گر ہے نکال کچھ نہ کچھ یہ بھی فائدہ کیونکہ پانی چلا باقی سب لوگ مشینوں سے کھینچ رہے ہیں تو ہماری طرف جتنا رہے کوئی نہ کچھ فائدہ ہوتا رہا تو ہاٹ کے ڈاکٹر صاحب بیٹھ ہوئے تھے بیٹھ ہونے کے بعد وہاں جہاں نے گر کیا ان کو وہ سے بیٹھ ہوا ہے چار طرح نے پرچوار کو کر رہا ہوتا ہے چار چلانے کی لڑائیاں کر رہا ہوتا ہے اس سے بہتر واقعی چار کرانے کی لڑائیاں کرتے رہتے ہیں کیونکہ لین دین میں چار نہیں رہ گئے جی چار آنے آپ کے میری طرف رہ گئے جی لم سمجھ سے پوچھے نا کس میں اس پہ سے لین دین میں بازو سودی آلات نحن؟ ہو جاتے ہیں مختی صاحب اس میں ہو جاتے ہیں سوبھی آلات باز ہوتا ہے آدمی نے سودا جی یا نے میرے آپ کی طرف رہ گئے جی میرے آپ کی طرف رہ گئے جی اچھا مسئلہ لکھا ہوا ہے وہ درم دنار کے بارے میں تھا اس میں اس کی کیا بنیاد کی وجہ اس کی کیا تھی سمانے سمانے ہیلسی اچھا ہاں مطلب میں ایک درم لے کر لہ رہا تھا سر جنم لے رہا تھا وہ بن گئی ایک تصویر کم ایک درم انہوں نے کہا تصویر آپ کے ہماری طرف رہ گیا میں نے کہا جی میں نے معاف کر دی تو سے ہو جاتا تھا جاتا ہے اور روپیہ نا روپیہ کاغذ کا نوٹس کے بارے میں سوچ نہیں ہوتا بدلا سر اچھا دوسرا کسانوں کی بسوں میں لڑائیاں دکانوں پر, پر لڑائیاں پیٹرول پمپ پر لڑائیاں چار تھا مسئلہ تھا لڑکی یار ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ چار چلانے کے لیے لڑائی کرتا ہے اس سے بیٹھ ہوا ہے جیسے گلے برس تھوڑی ڈالی ہوتی ہے اس کی بار ہاتھ میں خیر وہ آزاد کرتا رہا ماوار ہمارا اجتماع ہوا اس میں تو آ کے ڈاکٹر صاحبان تھے وہ جب واپس گئے تو بیان میں نے کہا تھا کہ کوئی آدمی بیچ ہونے کے بعد کچھ بھی نہ کرے اتنی بات کے دل میں اوکے میں بھی ہوں سلسلے میں کوئی نہ کچھ فائدہ اس کو بھی ہوتا رہتا باتوں سے سنی اس سے رہا ہے اتنا تو ہمارا اتنے میں ہم بھی ہے بیچ میں اللہ کی شان کسی استعمال اللہ علی چوکی کتاب فرمائی اللہ کا سب زندگی بدل گئی تو سلسلے میں آپ نے کیا بات کی تھی تو ہاتھ میں جو صاحب میں لکھا نا یہ ذکر کرنا ہے یہ امال کرنا ہے نہ مال کو چھوڑنا ہے اور اس میں اب دیکھنا یہ مسائل اور دیہی میں کچھ نہ کچھ تبدیلی اور زمانہ بدلنے کے ساتھ حالات بدلنے کے ساتھ ابرو مسلسل میں جب بیٹھ ہوئے ہیں تو ثانیہ رحمۃ اللہ کے سلسلے میں یہ اسکی مسائل کے بارے میں بہت سختی تھی اس میں اس زمانے میں زکوٰۃ ادا کرنا نوٹ سے یہ جی اس کے قائل ابنی نوٹ سے زکوۃ ادا ہو جاتی اور نوٹوں کا کپڑا خرید کر غلہ خرید کر اشیا خرید کر زکوت میں دیا کرتے ہیں ایک دفعہ ہمارے حضرت مولانا سکیل انگو صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سرکار میں بیٹھے ہوئے اس بات کو بڑی گرم گرم بات ہوئی کیس سے ادا ہوتی اور حضرت مولانا شرین رنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تو مریادوں سے پیسے بھیجنے کو بھی جائز نہیں سمجھتے اس میں جائے تو ہو جاتا ہے تبدیلی ہو جاتی ہے میں نے جو پیسے دیے بہن ہی میں جائے گا اس طرح یہ عمل نہیں تھا بعد میں جو اس نوٹوں کے مسئلے پر بات ہوئی اور اس سے ایسا حرج واقعہ ہو رہا تھا تو اس کو انسان برداشت نہیں کر سکتے تھے اور پھر جو ہے تو یہ نوٹ وغیرہ جو ایک قائم مقام ہے اصل کا ان باتوں کو بات کر کے اس پر دیا گیا تو دونوں باتیں اس وقت کا دعونا جائز ہوا سارے مسائل جب بھی ان پر بات کی ہم نے یہ بات اندر لے اور آسانی پیدا ہوگی اتنی مشکل تھی اور دین کی بنیاد پہ ما جا لیکن دین من حج دین کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے تو جس کو ہم پورا کرتے ہوئے اس میں وقت بھی نہ گزار سکوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین انسانوں کو دنیا اور آخر کی آسانیاں صورتیں اور فوائد دینے کے لیے دیا ہوا شریف ترتیب کو ترتیب رہتی ہے کہتے ہوئے بخل نکالا دنیا بھر کے ساریاں سخت اور اصیت نصیب ہوتی ہیں ہمارے جہاں جہاں مسائل اور نصیب مشکلات ہیں وہ اس بنیاد پر ہیں کہ ہم نے مختلف جگہوں پر شریف ترتیبوں کو قرض کیا ہوا اور یہ بے بہت لوگوں کے بارے میں ہم دمدار لوگوں نے قرض کیا ہوا مختلف زندگی دکھو میں ہم سے دل کے بارے میں وہ کوتائیاں ہیں ہماری ووجے کمیلنی کے رو نہ ہونے کے رو جائے نہ ہونے کے ہم ان میں وہ فلاح ہمارے ڈاکٹر صاحب علما کے خاندان تھے کہتے ہیں میں گاؤں سے لے ہمارا سارا گاؤں والا مکتی ہوتا ہے کہتے میں نے سلام پھیرا سلام پھیرنے کے بعد ایس ایسے اور کچھ کر لیے دو تین آدمی نے مجھے توقع اور میری جان ٹپٹ کی مرکا گردن کو یہاں تک موڑنا کسی نے یہاں تک موڑا ہے غلطی ہو گئی آپ نے صحیح بات کہی ہے کہتے ہیں اتنے محتاط مفتی صاحبان کے نماز میں گردن کا موڑنے کے حد سے زیادہ موڑنے کا ان کو احساس تھا لیکن ہی مفتی صاحبان کے ذروں میں نہ شریف پردہ اور نہ میراج کی تقسیم یہ فرض ذہن ہے کیونکہ ماحول میں نہیں نہ میراج کی تقسیم کر رہے ہیں اور نہ شریف پردہ جانا ہے اور محتاط اس میں کہ گھر کو پیچھے مڑ دیں اور ان کو اندازہ اس سے پیچھے مڑ جائے تو پہلے مخرو ہوا چوکت صاحب واپس چلے گئے کہ ہیں شوکت صاحب کو کام دیا تھا اسی یہ جو جانوروں کے ذریعے کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں فلاں اجزا پہ ناجائز میں آیا مخرو تنظی ہے مخرو تحریمی تاریخ حرام مغذ نہیں اور یہ تو اس کے ساتھ نرد جانور کے نہیں. اور پیشاب کے آلات وغیرہ ساری وہ سات سا اجلاح ہیں ہمارا خیال تو مکروی تنظیم ہی ہوں گے کیوں کہ اتنا خیال نہیں کیا جاتا یہاں جو مکروی تاریخ اس بارے, بارے میں تو کتابوں نے حرام لکھا ہوا ہے ہمارے کاریگر والے انتان کے دوران ہوٹلوں سے کھانا پکے ہوئے لنچ باکسٹ لے کر آتے اور اس میں شام کا گوشت پکایا اسے برس پڑی ہوئی بتائیں مجھے بھائی اور مسئلے کے بارے میں اتنی یعنی ہو گئی کمفینی ہو گئی کہ اس کا حالات حرام ہونے کا پتہ تک نہیں قربانی کا جانور ذبح کر کے فین کیا رام بغیر نکالی ہے رام بغت سے ہے رام باغ کسے کہتے ہیں تو حالانکہ جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ ایسا ہے کہ اس میں آپ ذبح کر کے گردن کو دھو کر چڑی کو دھو کر پھر اس کے بال کو جو صاف کریں صاف کرنے کا طریقہ ہے کہ اوپر کی اس کو باندھیں پہلے نالی بزا کی اور جس وقت انتریوں کو کاٹتے تل کو باندھیں اس میں سے ایک ذرہ بھی گوبر کا گندگی کا یا پانی جو ہوتا ہے پیٹھے کا جو کہ پسند کی طرح آپ ہے یا مثالیں کو جب نکالتے ہیں اس کا ایک کترہ آتا کندر نہیں آتا اس کو آپ وہاں سے ہٹا کر اسی وقت پکا سکتے ہیں تو میں میں تھا تو وہاں کے ددیے کا مسئلہ بیان کرنے میں اتنی کوٹائی ہوئی ہوئی ہے کہ میں نے بیان کیا بیان کے بعد وہاں کے لوگوں نے میرے ساتھ باقاعدہ الجھے ددیے کے مسئلے کہتے ہیں کہ جو بازار میں ووسٹار آیا دور کیا جب بات ہوئی ہوئی ہوئی آخر میں اس وقت بات نہیں سمجھ رہے تھے نہ مان رہے تھے تو میں نے کہا کہ ایف یو وانٹ ٹو جمپائر آف ٹو ہیل وٹ کین آئی ڈو کیا آپ اگر دوستوں کی آگ میں جنم جی کی آگ میں چلان لگانا چاہیں تو میں اس کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں السلام علیکم ساتھ مقامی خبر ہوئے ہے کہ ایسی تلخ باتیں سخت باتیں نہیں کرنا چاہیے تو میں کہ برفدار ایسی سخت تلخ بات کرنا اسی جگہ شریعت میں ضروری کرا دیجیے اس جگہ میں نہیں کی بات سے تو کوئی نتیجہ اصل نہیں ہو رہا تھا آپ جہان کی آگ کا پیغام اس کر کے میں نکل آیا وہاں سے تو ہو سکتا ہے اس کو غور کرنے کا موقع کر مل جائے نہیں؟ اور نہ کوئی غور کرے وہ تو ایک جاتی آدمی مودی صاحب سے مٹ پوچھنے کہ آدمی کس طرح دیران میں نے مجھ کی تم نے کہا نہ کیمو محکوم چلو آپ کیا ہوا تو, تو, تو میں کل نماز پڑھ رہا تھا ہو رہی ہے ان کا خیال کہ دران پر نماز پڑتی ہے یہ ہے تو کمر سخت ہو جائے گی نہ آدمی رکو کر سکے گا نہ سیدہ اس کو نہ ہونا چاہتے میں کل پڑھ رہا تو ہو رہی تھی ماشاء اللہ ہو رہی تھی جاتے دیران کی دوبارہ دران پر ہو رہی ہوتی ہے سوتی ہے اس کے بارے میں کیا کر سکتا اللہ ابراہیم ردم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بیس سال مکہ مکرمہ میں رہا اور ان بیس سالوں میں میں نے آبد زمزم نہیں کیا کیونکہ آبد زمزم کے کنیں پر جو ڈول تھا وہ سرکاری تھا اور حکومتی تھا اور میں کی ڈول کھیلنے کے لیے پانی سے اور ظلم کے ڈال کھیلنے کے لیے پانی سے وہاں نہیں محلو اللہ. تو راستہ ہے کیا آپ آج میں اپنے آپ کو محتاس رکھے خطرات کے حالات سے دور دور رہے والی مستبے چیزوں سے دور دور رہے گا تو اللہ کا بارک صحال اس کو مصروف حرام سے بچنے سے حالات پیدا فرما دے گا اور جب آدمی احتیاط نہیں کرے گا اس کے حرام میں فصلہ ہونے کا خطرہ ہوگا ٹھیک ہے نا آدمی اپنے آپ کو محتاط سے کے بھر کیوں نہ چلائے اب یہ ہمارے ساتھی جگہ جگہ سے پوچھ رہے ہیں کہ چلی ان کا چلن لینا چاہتے ہیں علماء ماہرام اور اس کے جائے ہونے کے پتو دے رہے ہیں سب کچھ فتو کے بارے میں تو وہ جانے کا کام جانے گی ہمارا اس کے ساتھ کیا طلک ہے آپ اس راستے پر چلے ہوئے ہیں یہ تو رائے ایک سروس ہے جو احتیاط کی راہ ہے احتیاط کی راہ ہے اور یہ فتو دے دیں یہ چلن شروع کرا دیں ان کی مرضی ہے ہم اور آپ اس مسئلے کو پڑے ہیں کہ اس دان کے دبے کو گھر میں گسے نہیں جانا ہے دینا کی ڈبا گھر میں نہ آئے ہاں اس پر اس لیے جام کیوں آ کر آ بیان کیوں نہ کر رہی ہوں اتنے حالات بھی ہو گئے اس پر آ کر بیان کر رہے ہوں تو تب بھی ہماری شریعت محمدیہ کے روس ہے ہمارے سمے یہ بات ہے کہ مسلمان کے ڈبے کو اپنے پاس نہیں چھوڑے ٹھیک ہے نا ہو سکتا ہے جن گھروں میں لانسی ڈبا ہے وہ سو فیصد گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں تو ان کو سو فیصد میں ایک فیصد کی بات بھی دے دیتے جاتی ہوتی ہو سکتی ہے نہیں کہہ سکتے لیکن اصل سورج بنا دی بات تو وہ گدے سے اپنے آپ کو بچانا ہے اپنے آپ کو بچانا ہے ہمارے ساتھی ماشاء اللہ بہت تبدیلی میں کام کیے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے گھر میں ماحول بجلی رکھا ہوا تھا بیٹا کا بالک ہوا نوکر ہوا تو اس کے دل میں تھا کہ جب نوکر ہوں گے تو اپنا تبدیلی کو خرید کر لے آئے لے آیا اسی دن ہے تو گاڑی لے کر جا رہا تھا تا والے صاحب سے بڑے غمگی نہیں اسے کہا سب روز روز ٹانگیں ٹوٹنے لگیں تو برداشت نہیں کر سکے پتہ کیا ہوگا آئے ہم نے کہا جی اس کا پرسودار لے آیا پتہ لگی ہوں لے کر جا رہا تھا حادثہ ہو گیا پیسہ کال میں ٹانگ ٹوٹ گئی ہم کیا کریں فکر نہ کریں روز روز حادثہ نہیں ہوگا ویسے تسلی روز روز حادثے ڈرائیور صاحب کیسے بچا رہا ہے یہ ہے کہ پہلے آپ کو جن کی فہرست ایک آدمی نے گھر پر کام کرنے کے لیے مزدور بلایا ہوا ہوتا ہے اور ایک نوکر رکھا ہوا ہوتا ہے تو مزدور کو جس سے بات میں آیا جیسے آیا اس سے ایک دن دو دن کام کر کے چلے گئے نہیں کرتا جب کسی کو نوکر رکھ لے اسے کہتے ہیں ماں کو جی ناس پاس سے ایک اور جامع اداس پکاڑ گئی کپڑے ایسے ہوں گے شکل ایسی رکھنی ہوگی اپنا برنڈ ایسے رکھنا ہوگا ہمارے یہاں پر خدمت میں جو آدمی کھڑے ہوتے ہیں نا ساتھیوں کو کہا ہوا ہے کہ خلاف اس آدمی جو خدمت میں کرنا ہمارے ساتھیوں نے خدمت کی اپنے بیٹے کو کھڑا کر دیا ساتھیوں نے روک دیا ناراض بھی ہوئے میں نے کہا کہ آپ پیار محبت کو سمجھا دوں یہاں چند رسوم ہے خدمت بارے میں خدمت کے بہت بڑا اعزاز ہوتے ہیں زیادہ اس کے میں آدمی کو بڑا مشرونا ضروری ہوتا ہے کھپ نہ ہو ناراض نہ ہو ان شاء وقت بھی جائے گا جب وقت آیا تو مقرر کریں گے کیا بات کر رہے تھے آلہ نے ہو گیا نا ان میں کہ آپ درواز و درو روز نہیں ہوگا مکان اس... جس, جس فیریس میں آپ تھے کر جس سیرس میں تھے اس میں آپ گر گئے لہٰذا آپ جو ہے تو ملازمین سے مزدوروں میں آ گیا مزدوروں کے ساتھ چوک ٹوک سے شیار نہیں ہوتی بس آپ مزے کریں بکر گزارے نہیں مذاق کی جو محنت تھی آپ نے کر دی اس کا آپ کو جو سواب ملا اور باقی اولاد جو ہے پر نہیں آ رہی اس ساتھ کیا کریں کہنا سننا سننا نہیں کر سکتے آدمی ماں باپ ایک بات پر نہیں آ رہے ہیں تو وہ بھی آدمی کا ذمہ پیار ماں سے سننا نہیں ہے اس سے آگے کیا کرتے مدار نہیں آ گھر تک اس کے ساتھ جانا ہے اس کو اس کے بعد بالک ہونے کے بعد اپنی آخر کے اپنے تین سے مدار ہو گئے ان کو جواب دینا پڑے گا دی. کوئی بات فرمائے آ سر آپ کی یہ جبر ہے یہ جو کسٹم ہے انکم ٹیکس ہے بل پر اضافہ ہے کیا کہتے ہیں کہ گیس ہے بجلی کا یہ حکومت کا ظالمانہ ٹیکس ہے اس میں مجبور ہیں ٹھیک وہ ہم مجبور ہیں اور اسلامک بسلمان کی چار مدیں ہیں اسلامنی کے کی اپنے ذرائع ہیں اور اس کو نافذ کر دیا جائے تو وہ کوئی مشکل نہیں ہے خون سے کاز اور مادن جو ہے پانچواں احساس معدنیات کا اور اس طرح جو ہے تو باقی چیزیں جو ہیں تو اس چار مدوں کا اگر منظم کیا جائے تو اتنا پیسہ ملک میں ہو تو کسی بات کی تکلیف نہ ہو لیکن یہ سوچی معیشت ہے اور کافر کی معیشت چل رہی ہے اسی کے تحت ہم فکر گزار رہے ہیں نتیجے میں مشکلات ہیں اور نظام کے بارے میں تو کافر کے اتنا جبڑ ہے کہ اس نے اس بات کو کہا ہوا ہے کہ جو ملک اس کے خلاف نظام چلانے کی کوشش کرے گا اس پر ہم بمباری کریں گے کہ افغانستان میں طالبان پر بمباری ہوئی شریع کے نفاذ کرنے کی وجہ سے وہ اطلاع آئی کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت ہو گئی شریف نافذ ہو گئی عمران فکرا کو جان سننے کا کہ یہاں پر بمباری ہوگی اللہ شریف نافذ ہوگی جی، بمباری ہوگی جی؟ جہاں ہے جیسے بمباری ہوگی یہاں پر امریکہ بمباری کرائے گا نظام کو توڑنے کے واقعی اس کے پانچ سال بعد وہ بات سامنے آئی ہاتھ تک وہ اس کے خاتمے تھی ہاں میں ہمیں میں ہمیں جن کا پسند آ ان کو طرز پسند, آر, پسند ہے زندگی ان کی پسند ہے قرض تیار کرتے ہیں ان کا زندگی ان لباس نہیں کرتے ضرورت ان کی اللہ کے دشمنی کے پران پر شادی کا والا گرا اٹھا کر کھانے لگے دوسرے نے کھا کے نہ اٹھاؤ یہاں کے لوگ برا سمجھتے ہیں ایسے نہیں سمجھتے ہیں۔ تو مشہور کہا کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ حلق و سنت کو ان بیوقوف لوگوں کے لیے چھوڑ دوں تو اللہ تعالیٰ طلح ترقی اور روز ان حالات والے لوگوں کو دیا کرتا ہے کہ کل میں یہ بات اپنے آپ کو نہ سمجھے لیکن اپنے امال کو تقریبا کو طریقہ ہے اللہ پاک کا فرمان ہے اور جناب رسول طریقہ ہے تو بہت اچھی ہے ایک کے مقابلے میں سارے کو حربل کی ترتیب کو آدمی کو جات حاصل تو ان شاء اللہ جہاں پر آپ ہوں گے وہاں پر اللہ تلاب کی بات کو پھیلائے گا غلط کرے گا اور آپ کل میں اس بات کو لیے ہوئے طور ترب دیا کریں کر کے ترجیح دے کر آنے کا کہا کریں ٹھیک ہے یہ ایک طریقہ سے ہے پھیلاؤ بہت آستہ ہوتا ہے اور دل آخر جو ہے تو احواجا والے آلات بنتے ہیں پھر میں جو ہے تو اور آمد کم ہوتی ہے اس لیے ہم جو ہے کہا کرتے ہیں ساتھیوں سے کہ ایسے اپنی اصلاح اور اپنے فائدے کے لیے سوچ کیا کریں میں جو درد دے رہا ہوں میں جو مدد کر رہا ہوں اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہوں کوئی اور آ کر شامل ہو رہا ہے تو احسان کر رہا ہے ہم پر موسم ہمارا کیا شامل بھی احسان کیا کوئی کی فائدہ ہوا ورنہ ہم بنیادی طور پر اس کو اپنے فائدے के लिए اور اپنی سلاح کے لیے اور ضرورت کے پورا ہونے کے لیے کر رہے ہیں اور تو آدمی کو یہ گھر لکڑ کا نصاب جو ہے یہ سال کے اندر مکمل کر لینا چاہیے بارہ کسی تک کا جو انصاب ہے کے بعد سال میں مکمل کر لینا چاہیے اس کے بارے میں پہلا درجہ مکمل ہو جائے آج یہ لیتا ہے چودہ درجے پرانے کی تقریب اس کو بتا دیتے ہیں یہاں تک کہ خیال میں آدمی کو مکمل کر لینا چاہیے آپ آپ ادرا کریں تو ہم کیا کر سکتے ہیں آپ نے داخلہ لیے ہوئے اگر اجراس میں جانا چاہیں ہم کیا کریں یہ تین درجے ہیں یہ تربیت درجے ہیں یہ مکمل ہو جانے چاہیے اس کے بعد اب یہ کہ کہلیفیژ میں آدمی کو تعلق مالا حاصل ہو باطن کا صفائی اور تجمیل حاصل ہو اور سمال حاصل ہو وہ اللہ تبارہ تعالیٰ, تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جتنا وقت میں ہو اس کا کوئی تعین نہیں ہے کیونکہ جو نصاب تربیت ہے اس کو تو سارے مکمل کرنا چاہیے پھر کی کو تقریر ہو جائے کہ آدمی مطالعہ ذکر اذکار کا مطالعہ تجویز ازکار مراکبات سال کے اندر گزر چکا ہوں ساگر صاحب مکمل کر لیا آپ نے اس مئی صاحب والا واقعہ لکھ لیا آسا ان اس کے ساتھ ملاقات کر کے کیا اسمعیل صاحب کے ایک دو مہینے شام جو کم ہوئی ہوئی ہے کوئی وہ ذکر کا کوئی اس کے بتا دیا کوئی بیماری کی شفا کے لیے بتا دیا کوئی مسئلہ ہلونے کے لیے بتا دیا تو وہ تربیت ذکر نہیں ہے وہ تربیت ذکر نہیں اس کو آدمی کر سکتا ہے نہیں. اور تربیت ذکر غیر تربیت تو ایک جگہ سے لینی ہوتی ہے اب ایک جگہ آپ نے کام کیا ہوا ہے وہاں آپ کے بارے میں معلومات اتنا کام کیا ہوا ہے اتنا آگے سے جانا ہے نہیں نئی جگہ میں آدمی جاتا ہے نئے سر سے تو ساری بات شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ہے کہ جب تک ایک رنگ کو آدمی پکڑتا ہے تو اس رنگ سے ایک رنگ کو آدمی پکڑ لیتا ہے وہاں سے اس کا فیض جاری ہو جاتا ہے اور بہت سی جگہوں پر گیا کسی جگہ کا رنگ نہیں پکڑا کسی جگہ کا مکمل تاثیر نہیں لی ہے تو اس آدمی برنگا رہ جاتا ہے اور اس کا مکمل فائدہ نہیں ہوتا ہے تو اس سے شروع میں تو بیت ہونے کے بعد پانچ چھ مہینے جب تین زیادہ ایک جگہ کام کرنا پڑتا ہے تاکہ وہاں کا ساثر مکمل آ ہے رنگ مکمل پکڑ لے آدمی اس کے بعد جو اب کسی آدمی نے ہماری طرف فارسی چکی گاڑی سے پاس پارسی نے چلا کر ڈرائیونگ سیکھ لی جب جب یہ تو ڈرائیونگ پکی ہو گئی آپ ہر کسی گاڑی کو چلا سکتا ہے بس کو بھی چلا سکتا ہے سرسپورٹ کو بھی چلا سکتا ہے ہر سے فائدہ لے سکتا ہے لیکن ملا بھی ہم کو جب آدمی اللہ کرتا ہے کہ اس کو پورا فائدہ سب خرچ ہونا چاہیے جان پہ بنیادی صرف نہ چھوٹا ہوا ہو تو وہ اپنے چیز سے کیا کسی سے فائدہ نہیں لے سکتا ٹھیک ہے تو اس لیے شروع میں جانے کی پابندی کرواتے ہیں وہ پکا ہونے کے لیے کراتے ہیں اس کہ باقی لوگوں کے پاس ذمہ داری نہیں ہے یا اس آدمی کو فائدہ نہیں ہو رہا اس روکتے روکنے کی وجہ نہیں ہوتی اور میں کسی اور سبزے والوں کے پاس بیٹھنا اٹھنا اس کو روکنے کی وجہ سے نہیں کرتا کہ کون ایسا بیٹھ ہوتا ہے کوئی کہتا ہے کہ میں چیز کو مکمل ہوتا سیکھنے کے لیے رنگ حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں تفریح بیٹ ہوتی ہے آج کل کے دور میں مکمل تفریح کو سیکھنے کے لیے بہت کم کوئی بیٹ کے لیے آتا ہے بس برکت والی بیٹ ہوتی ہے تو اس لیے میں اقبال کی کوشش کیا کرتی ہوں اپنی جگہ پر جا کر بجائیے کہ ادھر پھر رہا ہو فضول بیٹھ ہو رہا ہو کے پاس بیٹھا تو ماحول تو درست رہے گا نہیں ماحول درست رہا تو ضرور جن کا فائدہ تو ہوتا رہے گا اب طریقہ سب کو نصیب تصویر جو ہے وہ تو مکمل ویکسی ہو کر کام کرنے سے حاصل ہوتی ہے ضرور رہا ٹھیک ہے جنی تحریکیں ترتیبیں ہیں ایک تحریکیں ہیں تحریکوں میں ہر بتہ شمولیت جو ہوتی ہے وہ بڑا مشکل ہوتی ہے وہ آدمی کو سیکھنے سے روک جاتی ہے تو تحریکوں میں شمولیت کے بارے میں یہ پوچھا کریں وہ ہر ایک آدمی کو استدارت نہیں ہوتی کہ تحریک میں شامل ہو جائے اس میں وہ اپنی جگہ پڑکے